اور ایک اس کے مقابلے میں آگے دو سو سات نمبر آئ میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں ارشاد فرمایا ومن اناس اور لوگوں میں سے وہ بھی میں یشری جو بیچتا ہے نفسحو اپنی جان کو لیے لیے پھرتا ہے اپنی جان کو بیچنے کے لیے کیسے اچھے لوگ ہوں گے یہ ہوتی گاہ اللہ اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لیے پھرتا ہے کہ کہیں سے اللہ اپنی خوشی کے لیے توفیق دے تو جان اس کے حوالے کر کے اسے خوش کر دوں جان کی قیمت دیارے عشق میں ہے کوے دوست جان کی قیمت دیارے عشق میں ہے کوے دوست نویدے جا فضا سے سرو والے دوش کیا تشریح کریں شعر کی تشریح کرو تو پھر وہ گیدڑی ہو جاتا ہے ہاں لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جان کی قیمت دیا عشق میں عشق کے شہر میں ہماری جان کی جو قیمت لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوے دوست تمہاری جان لے کر تو تمہیں دوستوں کی گلی میں پہنچا دیں گے جہاں تم جانا چاہتے ہو اس نویدے جاں فضا سے جب سے یہ خوشی کی خبر ملی ہے سر و بالے دوش ہے کندھوں پر سر کو رکھنا عذاب ہو گیا ہے کہ کسی طرح لے لیں اور دوستوں کے گلی میں پہنچا دیں یہ ہے ومنس میں یشری نفسحب تغ امردات اللہ اور اللہ کے بندوں میں ایسا بھی ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ ہیں صحابائی کرام رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صحیحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حضرت صحیحب رضی اللہ عنہ وہ آدمی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جب لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے اور اسلام کے بارے میں پوچھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے کہ سہیب یہ اوپر والی چادر ذرا اپنے جسم سے سرکاؤ اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کی کمر دیکھو تو ان کی کمر پہ سفید داغ تھے تو لوگ اسے دیکھ کے حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ داغ کیسے پڑے تو بتاتے تھے کہ اسلام جب ہم نے قبول کیا تو مجھے مشرقین مکہ انگاروں پر لٹا دیتے تھے اور میرا جسم موٹا تھا تازہ تھا جوانی کا زمانہ تھا اور اتنا بھاری پتھر میرے سینے پہ رکھ دیتے تھے کہ ہل نہیں سکتا تھا میں اور وہ انگارے میرے خون اور چربی سے بج جاتے تھے تو یہ نشان اس وقت کے پڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اسلام تم مجھ سے پوچھتے ہو اسلام تو یہ اسلام اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا تھا وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے یہی حسط صحیب رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تھا حسط عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ یہ آئے تصیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے چاہے نازلی ہوئی ہو مگر حکم اس کا عام ہے سب کے لیے اور ہوا یہ کہ حسط صحیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو مشرقی نے مکہ نے پیچھا کیا اور ایک مقام پر پہنچ کے انہوں نے انہیں روک لیا ہستے صحیب رضی اللہ عنہ کو اور ان سے کہا کہ تم اپنی گرفتاری دے دو وگرنا پھر لڑائی ہوگی تو ہنستے صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنی ترکش سے تیر نکالنے شروع کیے اور تیر کچھ چلائے انہوں نے اور انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ قریش اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ تم میں صحیح نشانے والا اور تیر چلانے والا میں ہی ہوں اور جب تک اس ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے نا میں تو تمہیں گرفتاری نہیں دوں گا اور اس کے بعد آ جائے گی تلوار پھر لڑ لیں گے پھر میں مر جاؤں گا یا تمہیں ماروں گا اور اس کے علاوہ تیسری چیز مال ہے اور مکہ مکرمہ میں ایک جگہ میں نے رکھا ہے اگر تم مال لینا چاہتے ہو تو جاؤ لے لو میں بتا دیتا ہوں اور میرا راستہ نہ روکو میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کی راہ تو مشرقین جو تھے انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ سہیب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سچ کہتے ہیں اور ان کا مقابلہ ممکن نہیں تو انہوں نے حضرت سہیب رضی اللہ عنہ سے مال کا پتہ لیا اور چلے گئے اور اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حسب صہیب رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے ان کی چیز کی اطلاع فرشتوں کے ذریعے ہو چکی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا بار بار کہ رب سہیب رب ہو سہیب بڑا اچھا سولا کر کے آئے صحیب بڑا نفع کمایا تم نے یعنی پیسہ دے دیا اور ہمارے ہاں آ گئے بہت اچھا کیا تو اللہ نے فرمایا جو اپنی جان لیے پھرتا ہے اس پہ کہ اللہ کی خوشی حاصل کرے یہ ہے دلیل اس کی کہ مومن انسان ہر وقت اللہ کی خوشی کی جستجو کرتا رہے کہ کیا کام میں کروں اللہ مجھ سے خوش ہوگا کیا کام میں کروں اللہ مجھ سے راضی ہوگا چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا رہے حتا کہ انسانیت کے درجے کی جو خدمات ہیں کافر کے ساتھ بھی کرتا رہے کوئی پتا نہیں ہے اللہ کس نیکی کی کو قبول فرما واللہ و اللہ روف اور لوگوں اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی شفیق ہے بہت ہی مہربان رعوف کا ترجمہ کل بھی آپ سیرز کیا تھا کہ اردو میں ممکن نے بہت زیادہ شفقت اور مہربانی جیسے ماں کی ہوتی ہے نا ممتا ایسی چیز ہے کہ اللہ تم پہ بہت زیادہ مہربان